مکس نیو سر چھت, چھت جلسہ مندو مستحب، نیا واجب مند مستبراجی خریبن داخاری کو اس سے بخاری کو شبد کی چا بدری مارے پر درش منٹ درش رو پا پا کی روحے باقی ارکان کم داسان کی منٹری دے دا قربام دیو چا بھارت تناسب تناسب نے بم آبین کیما بہن دیجیے امور ہر باؤ کی رکو سجوت کماؤ جلسفی بدلی فمخ کے لیے تناسب بھی دا سے گھنٹے تیرے کے اوپر کی, کی دمنٹ دیر کی تو بالکل قربت نہیں ہو چاہیے جی تناسب بھی صافرقاری او اچھا اور مناسب نذیر نظیر نذیر دامانا جپی الرقات کے سجو قمر جسر کے تمر صاحب تعدیر کا رکات سانی کے پتار شاندیر کی جپاؤ رکات کی نوخار سے قورت ہے رکات کے مختصر وکیل دام مورا شاجیری قیام پاون کی ہاتھ سنا بانی پاون کی پاون کھیت کی سردے کی میں زیاد تھے فلیہ مہماری مہماری تیا موجود